بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقينون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون من ربهم و شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الفلام میم یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں راہ دکھاتی ہے ڈر رکھنے والوں کو جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اترا اور جو تم سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں لوگوں نے اپنے رب کی راہ پائی ہے اور وہی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں تشریح اس میں شک نہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے مگر وہ ہدایت کی کتاب اس کے لیے ہے جو فلواق ہے ہدایت کو جاننے کے معاملے میں سنجیدہ ہو جو اس کی پرواہ اور کھٹک رکھتا ہو سچی طلب جو فطرت کی زمین پر اگتی ہے وہ خود پانی ہی کا ایک آغاز ہوتا ہے سچی طلب اور سچی یافت دونوں ایک ہی سفر کے پچھلے اور اگلے مرحلے ہیں یہ گویا خود اپنی فطرت کے بند صفحات کو کھولنا ہے جب آدمی اس کا سچا ارادہ کرتا ہے تو فوراً فطرت کی مطابقت اور اللہ کے نصرت اس کا ساتھ دینے لگتی ہے اس کو اپنی فطرت کی مبہم پکار کا متعین جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے ایک آدمی کے اندر سچی طلب کا جاگنا عالم ظاہر کے پیچھے عالم باطن کو دیکھنے کی کوشش کرنا ہے یہ تلاش جب یافت کے مرحلے میں پہنچتی ہے تو وہ ایمان بالغیب بن جاتی ہے وہی چیز جو ابتدائی مرحلے میں ایک برتر حقیقت کے آگے اپنے کو ڈال دینے کی بے قراری کا نام ہوتا ہے وہ بات کے مرحلے میں اللہ کا نمازی بننے کی صورت میں ڈھل جاتا ہے وہی جذبہ جو ابتدان اپنے کو خیر اعلی کے لیے وقف کر دینے کے ہم ہوتا ہے وہ بات کے مرحلے میں اللہ کی راہ میں اپنے اساسہ کو خرچ کرنے کی صورت اختیار کر لیتا ہے وہی کھوج جو زندگی کے ہنگاموں کے آگے اس کا آخری انجام معلوم کرنے کی صورت میں کسی کے اندر ابھرتی ہے وہ آخرت پر یقین کی صورت میں اپنے سوال کا جواب پالیتی ہے سچائی کو پانا گویا اپنے شور کو حقیقت آلہ کے ہم کر لینا ہے جو لوگ اس طرح حق کو پالیں وہ ہر قسم کی نفسیاتی گرہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں وہ سچائی کو اس کے بے آمیز روپ میں دیکھنے لگتے ہیں اس لیے سچائی جہاں بھی ہو اور جس بند خدا کی زبان سے اس کا اعلان کیا جا رہا ہو وہ فوراً اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس پر لبے کہتے ہیں کوئی جمود کوئی تخلیق اور کوئی تصواتی دیوار ان کے لیے اعتراف حق میں رکاوٹ نہیں بنتی جن لوگوں کے اندر یہ خصوصیات ہوں وہ اللہ کے سائے میں آ جاتے ہیں اللہ کا بنایا ہوا نظام ان کو قبول کر لیتا ہے ان کو دنیا میں اس سچے راستے پر چلنے کی توفیق مل جاتی ہے جس کی آخری منزل یہ ہے کہ آدمی آخرت کی ابدی نعمتوں میں داخل ہو جائے حق کو وہی پا سکتا ہے جو اس کا ڈھونڈنے والا ہو اور جو ڈھونڈنے والا ہے وہ ضرور اس کو پا لیتا ہے یہاں ڈھونڈنے اور پانے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں